کاننسو لوگ تھے امتم واحدہ اکیلی امت ایک امت تاریخ کے مسئلے میں اللہ تعالی نے اس آیت میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھولا ہے اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے اور مورخین اب کچھ کچھ لوگ یورپ کے جب سے یہ آرکیالوجی میں ترقی ہوئی ہے اور نئی نئی تہذیبیں دنیا کی مٹی کے نیچے سے دریافت ہوئی ہیں اور نکلی ہیں اب کچھ لوگ اس حقیقت تک پہنچے ہیں لیکن اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے ممکن ہے کل کو یہ ان کے نظریات پھر بدل جائیں پھر کہاں پہنچیں مگر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ کان الناس امتم واحدہ امتیں لوگوں پر وقت ایسا تھا جب سب ملت واحدہ تھے امت واحدہ تھے سب کا دین ایک تھا اختلاف نہیں تھا مفسرین میں سے کچھ لوگ اس طرف گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کا ایک دین تھا یعنی کفر تھا لیکن یہ رائے بہت کمزور ہے اور اس کے رد میں اس کے خلاف بیس یوں دلائل دوسرے مفسرین نے لکھے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ایک وقت ایسا اس کائنات میں تھا کان الناس امتم واحدہ لوگ ایک دین پہ تھے یعنی اللہ کی توحید پہ خدا کی توحید یہ اصل میں انسانوں کا دین تھا اور ساری کی ساری امتیں ایک ہی دین پر تھیں کوئی ان میں اختلاف کوئی چیز ایسی نہیں تھی اس کے لیے دو جگہیں آپ اور دیکھیے اور اس میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے بلکہ پہلے اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کان اناس امتم واحدہ اللہ نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے اور جو کمزور تفسیر ہے نا جس طرف کم لوگ گئے ہیں پہلے وہ کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ کفر پر قائم تھے فاباس اللہ النبیین اور اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ و والسلام کو بھیجا وہ بشرین وہ انہیں بشارتیں سناتے تھے وہ منظرین اور انہیں ڈراتے تھے وہ انضل معاہم الکتاب اور اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ علیہ صلاحت والسلام کتاب بھی نازل کی بالحق اور اس کتاب میں سچائی کا بیان تھا لیا حکومت بین اناس تاکہ اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فی مختلف ہوفی جس چیز میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں سب کا دین ایک ہی تھا کفر کا پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو بھیج دیا لیکن یہ بہت کمزور تفسیر ہے اس کی طرف نہیں جانا چاہیے لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ تفسیر وہ کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو کہ سارے لوگوں کا دین ایک ہی تھا خدا کی توحید تھی تو پھر ضرورت کیا پڑی تھی انبیاء کو بھیجنے کی کاننا سمت امتم واحدہ ساری انسانیت کا دین ایک ہی تھا یعنی خدا کی توحید فباص اللہ نبیین اللہ نے نبیوں کو بھیجا علیہ وسلط وسلام تو ضرورت کیا پیش آئی تھی پھر نبیوں کو بھیجنے کی یہ ہے سوال اس لیے قرآن پاک کی سب سے اچھی تفسیر جو کہی گئی ہے نا اور جو اصول ہر کوئی لکھتا ہے ابن کثیر کی تفسیر میں بالکل آغاز میں ملے گا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وسلم سارے مفسرین اس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کی سب سے اچھی تفسیر وہ ہے جو قرآن خود قرآن سے ہی کرتا ہے ایک جگہ وہ بات بیان کر دیتا ہے دوسری جگہ اس کی تشریح آ جاتی ہے کسی اور مقام پہ کوئی اور الفاظ آ جاتے ہیں تو جب آپ اس سے ملتی جلتی ساری آیات کو جمع کر کے پڑھتے ہیں تو پھر پکچر کلیئر ہو جاتی ہے پھر بات صاف ہو جاتی اس سلسلے میں دو آیات اور دیکھیے پھر مسئلہ صاف ہو جاتا ہے گیارہویں پارے میں سورہ یونس کو دیکھیں اللہ نے اس بات کو وہاں بھی ارشاد فرمایا ہے اس آئت کو سامنے رکھیے گا اور گیارہویں پارے میں سورہ یونس کو دیکھیے پارہ گیارہ سورہ یونس سورت کا نمبر ہے دس اور اس کی آیت نمبر ہے انیس نائنٹین اللہ تعالی فرماتے ہیں وما کان ان ناسو اللہ امتم واحدہ اور لوگ سارے کے سارے ایک ہی دین پر قائم تھے وہاں بھی وہی بات آ نا جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں دیکھا کان ان امتم واحدہ لوگ سارے کے سارے ایک ہی دین پہ قائم تھے یہاں بھی وہی بات آ گئی اور لوگوں نے اختلاف کیا جب یہ پتا چلا کہ اختلاف کیا اب دیکھو اسی آیت کو فباس اللہ النبیین تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا مبشرین و منظرین جو بشارت سناتے تھے اور ڈراتے تھے تو واحدہ کے لفظ سے پہلے جو واحدہ کے لفظ کے بعد اور فباس اللہ کے درمیان جو چیز آئی ہے نا وہ یہاں آ ہے کہ فختلف لوگوں نے اختلاف کیا سمجھ آئی یہ ہے دلیل کہ سب لوگوں کا دین اللہ کی تو اور تیسرا مقام آپ دیکھیے سورہ جاسیہ میں پچیسواں پارا یہ پچیسویں پارے میں سورہ جاسیہ اور اس کی آئت نمبر سولہ سورہ جاسیہ ملی سور جاسیا پچیسواں پہ پینتالیس نمبر سورت ہے فورٹی فائیو نمبر ہے سورہ ملی آپ کو آٹھ نمبر ہے جی سولہ نمبر آج دیکھیے ملیجی جی ولقت نہ بنی اسرائیل الکتاب اور ہم نے کیا کیا بنی اسرائیل کو کتاب دی تورات حکم اور اللہ نے انہیں عقل بھی دی یا پیغمبر علیہ السلام والسلام کے طریقہ و اور اللہ نے انہیں نبوت بھی دی وہ من نہ اور ہم نے انہیں کھانے کے لیے رزق دیا اچھا وہ فض اللہ اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی نے چنا وہ آتئی من ہوں العمر اور ہم نے اپنے دین کے واضح دلائل بھی دیے فمختلفو اور انہوں نے نہیں اختلاف کیا اللہ جاءہم العلم مگر جب ان کے پاس وہی ہماری پہنچی تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا بغ بینہم اور زد میں آ گئے انبا بین یوم القیاما اور قیامت کے دن تیرا پروردگار ان کے درمیان فیصلے کر دے گا فیما قانوفی ہی یختلفون جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے سما جا کا اعلی شریعت من المر اور پھر اللہ نے ان بنی اسرائیل کے بعد آپ کو ایک دین دیا ہے اور اللہ نے اس دین پر آپ کو قائم کر دیا ہے ہاں تو آپ اس دین کی پیروی کیجئے بلا تبر اور اب مت پیروی کیجئے احوا اللہ لمون ان لوگوں کی خواہشات کی جن کے پاس علم نہیں تو اس سے پتا چلا کہ ایک چیز تو یہ ہوئی اب دیکھیے اصل جگہ جہاں پر ہم پڑھ رہے تھے کہ کاننا سمتم واحد لوگوں کا دین ایک ہی تھا اور وہ ایک دین جو لوگوں کا تھا وہ اللہ کی توحید تھی اللہ کی توحید آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا اختلاف اور جب اختلاف ہوا تو فباس اللہ نبی اللہ نے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو بھیجا مبشرین و منظرین اور انبیاء علیہ سلاۃ والسلام بشارتیں دیتے تھے اور ڈر سناتے تھے کہ شرک کرو گے تو خدا کا عذاب آئے گا تین سوالات پیدا ہوتے ہیں یا ایک تو یہ کہ اختلاف کس نے کیا اور دوسرے یہ کہ کیسے اختلاف کیا اور کیوں کیا تو اللہ تعالی نے بتایا ہے اور چوتھا اگر آپ یہ کہیں کہ کب کیا تو یہ خالص تاریخ کا سوال ہے کہ انہوں نے کب اختلاف شروع کیا ہمیں زیادہ سے زیادہ جو پتا چلتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت, نوح حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام سے لے کے اور حضرت نوح علیہ صلاح والسلام تک لوگوں کا دین ایک ہی تھا اس کائنات میں اس وقت شرک نہیں تھا قدیم ترین روایت جو قرآن سے اور حدیث سے ملتی ہے وہ شرک میں مبتلا ہونے والی قوم حضرت نوح علیہ اللہ سلام کی تھی سب سے پہلے وہ لوگ تھے انہوں نے شرک کیا ہے حسط نو علیہ صلاحت والسلام کو اللہ نے اسی لیے کہا کہ ہم نے انہیں رسول بنا کر بھیجا ہستے ادری علیہ سلاۃ وسلام ان سے پہلے تھے یا بعد میں تھے اس پہ مورخین کا ہے اختلاف اور اگر ہستے ادری علیہ سلاۃ والسلام حست نو علیہ السلام سے بھی پہلے تھے تو انہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا مگر شرک اور کفر کی باتیں نہیں تھیں وہ اللہ کی طرف سے ایک عہدہ تھا جو انہیں دیا گیا حضرت آدم علیہ السلاۃسلام جس دین کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ خدا کی توحید تھی اصل چیز انسانوں کا مذہب اللہ کی توحید تھی آپ کبھی حقیقت پر غور کریں یہ جو پڑھاتے ہیں نا یہاں کئی ایک کتابوں میں کہ انسان پہلے غاروں میں رہا کرتا تھا ایسے ننگا پھرا کرتا تھا یہ چیزیں ہوتی تھیں پھر آہستہ آہستہ تہذیب آئی قرآن نے اس کی نفی کی ہے قرآن اس کو نہیں مانتا وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں انسانیت کا آغاز نبوت سے ہوا ہے انسان بڑا پڑھا لکھا تھا انسان ایسے تھوڑا ہی تھا جیسے تم سمجھتے ہو اس لیے یہ جو نظریہ اب آیا ہے ایک عرصے سے آ رہا ہے ڈارک ایجز کا کہ انسان آج سے ایک کروڑ سال پہلے ایسا تھا اس سے پہلے غاروں میں رہتے تھے اس وقت انسانوں کو کپڑے پہننے نہیں آتے تھے اس وقت جانوروں کی کھالیں لپیٹا کرتے تھے جس میں یہ پڑھاتے بھی ہیں نا بعض جگہ قرآن اس نظریے کی نفی کرتا ہے قرآن کہتا ہے اس دنیا میں انسانیت کا آغاز بڑے اللہ کی رحمت اور مہربانی کے ساتھ ہوا ہے سب سے پہلا آنے والا آدمی یہاں نبی تھا علیہ السلات والسلام وہ علم کے ساتھ آئے تھے نبوت کے ساتھ آئے تھے تعلیم کے ساتھ آئے تھے وہ زمین پہ آئے ہیں، تو وہ کھیتی باڑی وہ لوگ کرتے تھے وہ کپڑے بھی پہنتے تھے ان میں نکاح شادی یہ چیزیں تھیں ان کی ایک پوری اپنی تہذیب تھی اور وہ تہذیب ان کا مذہب خدا کی توحید تھا اور وہ خدا کی توحید والا مذہب کئی سالوں تک رہا ہے کئی صدیوں تک شاید ہزاروں سالوں تک رہا ہو یا جتنے بھی کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا حضرت نو علیہ صلاح وسلام کی قوم پہلی قوم ایسی دنیا میں ابری جنہوں نے شرک کرنا شروع کیا کرنا اس سے پہلے کان الناس ناس و امتم واحدہ ساری امت سارے لوگ ایک ہی ایک ہی ایک ہی دین اور مذہب پر تھے اس کی تفصیل الفرقان میں جہاں سے پہ آدم علیہ صلاحت والسلام کے زمین پہ آنے کی بحث ہے وہاں ایک جگہ ہم نے کی ہے کافی ساری تشریح اس کی ہے اگر مزید چاہی ہو تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں الفرقان میں سن سکتے ہیں اب رہ گئی یہ بات کہ شرک شروع کیوں ہوا اللہ نے فرمایا فختلفو انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا تو ہمیں زیادہ سے زیادہ صحیح ترین روایت جو ملتی ہے وہ یہ کہ ان کے ہاں پانچ آدمی تھے حزت نور علیہ السلاۃ والسلام کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے اور یا یہ کہ وہ حزت شیس علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے تھے شیش بھی اللہ کے پیغمبر تھے علیہ السلام اور وہ پانچوں اپنی قوم میں ہیروز تھے بہت مقبول تھے بڑا تعلق تھا ان کا اللہ کے ساتھ اور لوگوں کی خدمت کرتے تھے جیسے سوشل ورکرز ہوا کرتے ایسی کوئی چیز ہوگی اللہ ہی جانے اور پانچوں کا جوانی میں انتقال ہو گیا اور جب ان کی موت ہو گئی تو لوگوں کو بڑا دکھ ہوا اس کا اور ان کی قبریں جب بنی ہیں تو لوگ ان پہ جا جا کے روتے تھے اور شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں ان کے مجسمے بنا دوں تو تمہارے دل کو کچھ تسلی تو ہوگی اور ان پانچوں کی قبروں پر ان کے سٹیچوز ان کے مجسمے لگا دیے گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ قبریں تو مٹ گئیں اور وہ جو بت تھے وہ قائم رہے اور ان پانچوں کی عبادت پھر آہستہ آہستہ اگلی نسلوں میں تصور مٹ گیا نا کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے ہم کس لیے جاتے تھے اور اگلی نسلوں نے آ کے ان کی پرستی شروع کر دی اور ان پانچوں کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ود سوا یوس یعوق اور نصر سورہ نوح میں علیہ سلاۃ والسلام انتیسویں پارے میں اللہ نے ان پانچوں کا ذکر کیا ہے کہ نور علیہ صلاح سلسلام کو ان کی قوم نے جواب دیا انہوں نے کہا ہر نہ چھوڑنا آپس میں باتیں کرنے لگے اور انہوں نے کہا بالکل اس کی نہ ماننا نوح علیہ السلام کی اور ہر نہ چھوڑنا ان پانچ خداؤں کو اور پھر انہوں نے کہا ود سوا یغوس یعوق اور نثر یہ پانچ تمہارے خدا ہیں انہیں نہ چھوڑنا اس لیے ہم نہیں مانتے اس نظریے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تک دنیا میں آرکیالوجی اس مقام تک پہنچی ہے کہ جس مقام پہ پہنچ کے انسانوں پہ کچھ ایسے حالات چیزیں انہیں ملی ہوں گی یہاں اس وقت تہذیب جس علاقے میں بھی نہیں آئی ہوگی اور اتنی پیچھے کی اب تہذیب نکل آئے کہ اس آدم علیہ سلاۃ وسلام تک جا پہنچے شاید ممکن بنا درمیان کی کڑیاں جو غائب ہیں وہ کہاں پوری ہو سکتی جتنی بھی انسان ترقی کرے گا پھر بھی شاید ہی کوئی پہنچ سکے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نصب جب بیان کرتے تھے تو ادنان پہ, پہ پہنچ کے رک جاتے تھے اور حدیث میں آیا آپ فرماتے تھے کہ ادنان سے آگے جو لوگ نصب بیان کرتے ہیں نا اشتے آدم علیہ السلام تک اور نور علیہ السلام تک اپنا میں الن صابن یہ سب جھوٹ بولتے ہیں قرونم بین نظالی کا کثیرہ ادنان کے اور نو علیہ السلام کے درمیان اتنی امتیں اتنی قومیں اتنا وقت گزرا ہے کہ آپ نے فرمایا لا الا اللہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بس اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو یہ ممکن نہیں کہ اب پہنچ سکے مگر قرآن یہ بتاتا ہے کہ سب لوگوں کا دین اللہ کی توحید تھی اور پھر یوں شرک جب چلا فباس اللہ جین تو اللہ تعالی نے کیا کیا امبیا علیہ السلات وسلام کو بھیجا مبشرین وہ خوشخبری سناتے تھے ان لوگوں کو جو خدا کی توحید پر قائم ہیں وہ منظرین اور وہ ڈراتے تھے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں وہ انزل آہ کتاب اور اللہ نے ان نبیوں کے ساتھ کتاب بھی بھیجی علیہ السلام اب ہر نبی کو جو جو بھی کتاب دی گئی ہوگی حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کو تورات اللہ نے دے دی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو دے دی ان سے پہلے بھی صحیف نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلط تو آج سے کوئی چار ہزار پانچ ہزار برس قبل کے آدمی ہیں اور اللہ نے کہا ان پہ صحیفے نازل ہوئے اب دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ان پہ کیا صحیفہ نازل ہوا تھا اور اس میں کیا چیز تھی تو اتنے اتنے ہزاروں سال پرانے جو اثرات نکل رہے ہیں شاید کسی زمانے میں کوئی چیز نکلے یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ جو سیارے ہم دیکھتے ہیں کیا ان میں بھی آبادیاں ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں بھی تمہارے جیسی مخلوق آباد ہے اور آپ نے فرمایا ان کے پاس بھی ہم بی اسلام آئے تھے اور ان فرمایا باقی ان کے لیے اور تمہارے لیے سب کے لیے میں آخری نبی ہوں اس ایک حدیث کی شرح میں لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں سو سو سفے دو دو سو لکھے ہیں لیکن کوئی آج تک یہ نہیں ثابت کر سکا کہ دوسرے کسی سیارے میں زندگی ہے شکر کریں کسی دن کوئی مخلوق مل جائے کوئی زندگی مل جائے اور پتہ چلے کہ وہاں بیا علیہ السلام کیسے آتے تھے کیا ہوتا تھا لوگ کیسے رہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کبھی نہ کبھی تو ہوگی آپ نے فرمایا وہاں بھی ہیں یہ سلسلے صرف ایک تم ہی تھوڑے ہو اور چونکہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کشف کا حال ذکر کیا ہے روحانیت کا تو وہ ہم اس لیے نہیں نقل کر سکتے کہ ظاہرہ بزرگوں کے کشف جو ہوتے ہیں وہ کوئی دلیل تھوڑا ہی ہے سائنٹفک پروفس بھی کسی دن مل جائیں گے تو یہ چیزیں کہ یہ علوم اس طرح کے جب ترقی کرتے ہیں تو پھر کئی ایک چیزیں جو خدا نے کہہ دیا ہے پہلے دن پھر وہیں پہنچ جائیں گے تو ہر ایک نبی علیہ صلاحۃسلام کے ساتھ یا جنم بیا علیہ السلام کے ساتھ بھی ضروری نہیں ہر ایک کے ساتھ بلکہ جس کو بھی خدا نے کتاب دی بالحق اس کتاب میں سچائی تھی سچی باتیں تھیں یہ دلیل ہے اس کی کہ دنیا میں جہاں جہاں آبادیاں رہی ہیں وہاں وہاں ہم بیا علیہ السلام آتے رہے ہیں اور ان کے آثار اب باقی نہ رہے ہوں ہمیں نہیں معلوم لیکن جہاں آبادی انسانوں کی رہی ہے اللہ نے وہاں نبوت کو بھی بھیجا ہے کتاب کو بھی بھیجا ہے کیونکہ اگر خدا وہاں نبوت کو نہ بھیجتا ہے اور اللہ تعالی اگر وہاں کتاب نہ بھیجتے تو انہیں عذاب دینے کی کوئی تک نہیں ہے کوئی بجہ نہیں ہے اسی لیے اللہ نے ماکنہ معذدین اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے حتا نباسا رسولہ جب تک کہ رسول وہاں نہ بھیج لیں یہاں فرض کیجیے امریکہ میں ایک دس ہزار سال پرانی تہذیب نکلتی ہے تو یقیناً وہاں بھی عالم و صلاحت وسلام آئے ہوں گے کیونکہ قرآن نے بتایا ہے ہر جگہ جہاں بھی آبادیاں تھیں نبوت آئی ہے اب ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہاں کون نبی تھے کیا چیز تھی اور یہ بھی قرآن نہیں بتاتا ہے کہ جس جگہ ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے وہاں کے لوگوں کی زبان میں بھیجا تو یہاں کون سی زبان اس زمانے میں ہوتی ہوگی ایک چیز اب اب ہمارے خیال میں کبھی کبھی آتی ہے چونکہ پچھلے زمانوں میں اتنا ان چیزوں کا علم نہیں تھا نا اس لیے تیسرے پارے میں ایک جگہ آیا ہے اور حدیث میں تو خیر آیا ہے بہت جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ آیا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں آگ آتی تھی آسمان سے اور جس کی بھی نظر خدا کے لیے قربانی جو بھی کوئی پیش کرتا تھا اسے جلا دیتی تھی اگر قبول ہوتا اور اگر قبول نہیں ہوتا تھا تو پھر وہ ویسے ہی پڑا رہتا تھا یہ ہمیشہ رہا ہے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض کیا کہ آپ کے لیے آگ کیوں نہیں اترتی تو آندر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایسے ہی تھا کہ قربانی کی جگہ پہ آگ آتی تھی اور اس کے لیے مختلف قومیں بڑے بڑے ٹارس بنا دیتی تھیں اور اوپر جا کر وہ قربانی کی چیزیں رکھ دیتی تھیں اور آسمان سے آگ آ کے جلا دیتی تھی اسے یہ دلیل ہوتی تھی کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے خوش ہے یا اس شخص سے خوش ہے اب یہ جو چیزیں ایسی نکل رہی ہیں نا کہ گیس لگاتے ہیں اندازہ کرتے ہیں کہ یہاں پر قربانیاں دیتے ہوں گے یہ ایک ایسی دلیل ہے جو اب جا کر سامنے آئی ہے اور اگر اس میں حقیقت کسی دن نکل آئے تو پھر نبوت کا آگے کو بھی سراغ لگ سکتا ہے لیکن جنرلی اللہ نے قانون یہی بتائے ہیں قرآن میں کہ انبیاء بیام السلام آئے ہیں کتابیں آئی ہیں جہاں جہاں انسان تھے شرک اگر شروع ہوا ہے تو خدا نے وہاں آگاہی کی ہے اور وہ کتابوں میں سچائی تھی جو لوگوں کو آ کے سمجھاتی رہی اسی لیے ہندوستان کے بارے میں ساتویں پارے میں سورہ انعام میں انشاءاللہ بات کریں گے انڈیا کے بارے میں حستے مجد الفسانی رحمت اللہ الگ ایک جگہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ میں وہاں جب گیا تو وہاں پہ وہ انوار اور برکات تھیں ان قبروں میں جو انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہوتی تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ ان کے متعلق کچھ میں جو بتایا جائے تو مجھے بتایا گیا کہ ہندوستان میں یہ بارہ نبی آئے تھے اس وقت پہ سمجھانے کے لئے اور پھر لوگوں نے انہیں شہید کر دیا تھا یہ ان کی قبریں اگرچہ اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے لیکن ایک درچے میں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا رہا ہے یہ چیزیں کرشن جی کا نام سنا تو ہوگا ہاں وہ تو آپ کے ہم سائے ہیں متھرا متھرا میں ہے نا ان کے متعلق کئی چیزیں لوگوں نے لکھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اپنے زمانے میں انہیں نبوت ملی ہوگی شاید علی عزب ہم اس کی یقین سے نہیں کہتے لیکن کئی چیزیں تاریخ میں ایسی آتی ہیں اور بہت سے بزرگ ایسے تھے جو ان کی نبوت کے قائد تھے وہ کہتے تھے وہ اپنے زمانے کے نبی تھے اور ان کی تعلیمات میں ایسے ہی شرک آ گیا جیسے عیسائیوں کے یہاں آج ہم دیکھتے ہیں مولانا حمید الدین فراہی تھے رحمت اللہ علیہ یہ کون تھے آپ جانتے ہیں جن لوگوں کو کیا کہیں ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر وہ لوگ تم نے ایک ہی شوقی میں کھو دی ہے حیرت ہوتی ہے اندر طبیعت مانتی نہیں کہ آپ لوگ نہ جانتے ہو کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ شاید ہمارا امتحان ہے مولانا حمید الدین فراہی جو تھے یہ آخری زمانے میں جن لوگوں کو اللہ نے قرآن کی بڑی گہری سمجھ دی تھی ان میں سے ایک گنے جاتے تھے مولانا کی بعض تحقیقات سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس میں شبہ نہیں یہ شبلی نعمانی کے خلیرے بھائی تھے اب سمجھ میں آئی اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی بڑا مقام تھا جن کا وہ تعریف کرتے تھے ان کی کہ قرآن اللہ نے اس آدمی کو کھول دیا ہے سمجھایا اور محمد احمد الدین فراہی رحمت اللہ علیہ ان کے, ان کے بڑے کارنامے لارڈ کرزن انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا عربی بہت اچھی تھی ان کی اور قرآن پاک پہ کئی مقامات انہیں ایسے لکھے ہیں جنہیں پڑھ کے آدمی قائل ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ مقام انہوں نے بہت اچھا سمجھایا سرائے میر کا نام سنا اچھا وہ نقشے میں لائیں سرائے میر کا نام سنا ہے نہیں سنا سرائے میر میں مدس الاسلاح جو تھا وہ انہوں نے ہی بنایا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسلمان قرآن نہیں پڑھتے اور قرآن انہیں سمجھانا چاہیے اتنے بڑے آدمی تھے کہ شبلی نعمانی جیسے آدمی انہیں بلاتے تھے اپنے ہاں ندوا میں اور کہتے تھے آپ ہمارے لڑکوں کو قرآن پڑھائیے یہاں تقصیر بیان کیجیے حالانکہ شبلی خود جس مرتبے اور درجے کا آدمی تھا ایسے ویسا تھوڑا ہی تھا ٹکر لیتے ہوئے شبلی سے لوگ کاپتے تھے کیا, کیا تعریف اس آدمی کی کریں ان کو آخری زمانے میں ہاسپٹل میں جانا پڑا موا امین حسن اصلاحی کا نام سنا ہے تدبر قرآن کی تفسیر ہے نا انہوں نے ان سے پڑھا تھا موا حمید الدین سے اور الدین کی دو باتیں سنا دوں چلو موا احمید الدین بڑے بڑے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے بڑے درویش آدمی تھے لڑکے ایک دن آئے مدرسے میں اور کا حضرت آپ ہمیں قرآن پاک پڑھاتے ہیں تفسیر پڑھاتے ہیں کھانے کو کچھ اچھا نہیں ملتا اور دیکھیے باورچی نے کیا کر دیا سارا کچھ سنتے رہے اور کہنے لگے میاں قرآن پڑھتے رہو ہم سے باقی کھانے کا کیا ہے لو ابھی بیٹھو بھی کھا لیتے اٹھے اور وہاں پودینہ تھوڑا سا لگا ہوا تھا اسے ایک چیز میں ڈالا اور اسے رگڑا اور تھوڑا سا نمک ملایا اور آ کے لڑکوں کے سامنے رکھا اور کہا یہ چٹنی ہے اس سے روٹی کھاؤ پھر قرآن سمجھ میں آئے گا تو کسی نے تھوڑی ہے کہنے لگے اچھا بھی بندوبست کرتے ہیں ساتھ جگ پانی کا پڑا ہوا تھا پانی ڈال دیا اور گھول دیا کہنے لگے لو اب تو سالن بن گیا کھاؤ زندگی ایسے ہی گزری بڑے بڑے لوگ لارڈ کرزن جیسا آدمی اور یہ لوگ ان کو, ان کو لکھتے تھے اور مولانا کبھی نہیں گئے لوگوں کے ساتھ ایک آدم مرتبہ گئے تھے کرزن کے ساتھ خیر اور ایک آدمی آتا تھا لڑکا پرلے درجے کا شراب پینے والا بہت دھت رہتا تھا اور مولانا اس کی بڑی عزت کرتے تھے حتا کہ وہ آ جاتا تھا تو مولانا سر کی طرف اسے بٹھاتے تھے پائنتی میں خود بیٹھتے تھے بڑی عزت اس کی کرتے تھے تو لوگ تنگ آئے ہوئے تھے لوگ کہتے تھے حضرت یہ شراب پیتا ہے فرماتے تم اس کے مقام کو نہیں سمجھتے اسے چھوڑ دو تو لوگوں نے دیکھا جب حضرت عزت کرتے ہیں تو کہنا کہلانا چھوڑ دیا لیکن اس کا بڑا ہی احترام تھا مولانا کیا آتا تھا سب چیزیں چھوڑ کے مولانا فرماتے آپ کی کیا خدمت کریں ایک دن آیا کہنے لگا کھانا کھلاؤ اچھا سا تو اٹھے خود گوشت پکایا اس کے لیے ایک دن آیا پھر کہنے لگا حضرت نے پوچھا کیا خدمت کپڑے پہناؤ جو کپڑا موا پیش کیا اٹھا کر پھینکے کہنے لگے نہیں پہنتے کہ اچھے کپڑے لاؤ پھر حضرت نے خاص طور سے دہلی سے کپڑے منگا کے اسے پہنا ماں بیمار ہو گئے اور بیمار جب ہوئے تو مترا میں متھرا جانتے متھرا متھرا اچھا چلیے یوں سے اس میں بھی پیرات کے اختلافات ہیں باز سے متورا پڑھا ہے بعض مترا اور باز متورا چلیے جو آپ پڑھ لیں وہاں ہسپتال تھا بڑا اور مولانا نے جانا تھا وہاں آپریشن کرانے کے لیے تو مولانا حمید الدین صاحب فراہی رحمتہ اللہ علیہ جب گئے تو امین آسن اسلائی نے خود ہم سے بیان کیا لاہور میں آ, وہ لاہور میں ہی رہتے تھے تو ہم جس زمانے میں فتوے کا کچھ کام کرتے تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا کہنے لگے کہ جب ہمارے استاد گئے وہاں اور ہم سے باتیں ہوئی بعد میں کچھ تو مجھ سے کہا کہ جب میں متھرا پہنچا ہوں تو میں نے رات دیکھا کرشن جی آئے مجھے ملنے اور کرشن جی نے میرے گلے میں ہار ڈالا تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب تو انہوں نے کہا کرشن جی اپنے زمانے کے پیغمبر تھے اور ہم خدا کی کتاب کو سمجھاتے ہیں نا قرآن کو تو انہیں خوشی ہوئی اس بات سے کہ قرآن پاک کا سمجھانے کا کام ہم کر رہے ہیں تو ہم سے ملنے آئے بڑی خوشی سے جب ہم متھرا آئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو استقبال کیا ہے تو اب میں واپس نہیں جا سکوں گا اور یہ جس کی اتنی عزت کرتے تھے مدرسے والوں کو تار آئی ڈاکٹرز کی کہ ہم نے مورا کا آپریشن کر دیا ہے اور حالت ان کی خطرناک ہے اور آپ لوگ دعا کیجئے تو مدرست الاسلاح والوں نے یا سلام اللہ کے نام کا ختم پڑھانے کے لیے سب بچے اساتذہ بیٹھ کے یا سلام پڑھ رہے تھے اتنے میں یہ بھی آ نکلا جو پیتا تھا اتنے زیادہ تو سب نے کہا کہ حضرت بیمار ہیں تمہاری بڑی عزت کرتے تھے تم بھی بیٹھو اور یا سلام کا ختم پڑھو اور اللہ کا اعلی سلامت رکھے مولانا کو بڑا خوش ہوا کہنے لگا وضو کراؤ پھر ہم پڑھیں گے تو مولانا کے خادم اٹھے انہوں نے وضو وغیرہ کرایا بیٹھ کے تھوڑی دیر پڑھتا رہا پھر کہنے لگا چھوڑو جی وہ تو انار کے درخت لگے ہوئے ہیں اور مولانا ان کے نیچے بیٹھ کے انار کھا رہے ہیں اور باغوں میں پھر رہے ہیں اور کیا کیا خدا نے نعمتیں دی ہیں تم ایسی فضول میں وظیفے کر رہے ہو بس مولانا چلے گئے جب اس نے یہ کہا چلے گئے تو جو سمجھنے والے تھے وہ رو پڑے انہوں نے کہا ہو کوئی بات ہو گئی اور ٹھیک جب تار آئی اگلے دن تو پتا چلا اسی وقت مارنا کا انتقال ہوا تھا تو اس لیے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی نبوت کے بارے میں کتعی اور یقینی طور پہ کچھ کہنا بڑی جسارت ہے بالکل بات نہیں ہو سکتی لیکن کچھ نہ کچھ آثار دنیا کی ہر تہذیب میں ملیں گے کہ یہ قربانی کی چیزیں آ کے آگ جلاتی رہیے یہ تو بھی علم اور ترقی کرے گا تو پھر اور چیزیں کھل جائیں اللہ نے کہا ہے کہ توحید اس دنیا کا مذہب تھا پھر لوگوں نے شرک کیا پھر ہم نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا پھر بعض نبیوں کے ساتھ کتاب بھیجی اور کتاب نے بتایا کہ حق کیا ہے لیہ تاکہ وہ فیصلہ کرے کون فیصلہ کرے اللہ لیا حکم تاکہ فیصلہ کرے کون وہ کتاب لیا حکم تاکہ فیصلہ کرے کون وہ نبی علیہ السلاۃ والسلام تینوں اس کی تفصیلیں کی گئی ہیں کہ فیصلہ کرے اللہ تعالی بین الناس لوگوں کے درمیان فی مختلف و فی جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے تھے اللہ کی توحید اور شرک کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے یہ کتاب ہم نے نازل کی اس میں حق تھا بالحق سچائی کا بیان تھا یہ کتاب فیصلہ کرے یا یہ کہ وہ نبی علیہ السلط جو کتاب کے ساتھ آئے تھے اور کتاب میں حق تھا وہ فیصلہ کریں گے لو فیصلہ کریں اس وقت لوگوں کے درمیان جب وہ دنیا میں آئے تھے وہ مختلف فی اور اس کتاب میں اللہ کی توحید میں کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا اللہ زینا سوائے ان لوگوں کے اوتوح جو اس کتاب کے وارث بنائے گئے دیکھا اختلاف ہمیشہ جو مذہب میں شروع ہوا کرتا ہے وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو نالائک وارث ہوا کرتے ہیں امبیا علیہ انبیاء علیہ السلام, السلام نے تو کتاب صاف بتا دی اللہ نے فرمایا پھر اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہوا ازینا او تو ہو سوائے ان کے جنہیں وہ کتاب دی گئی ہو کی ضمیر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے نا تو وہ کتاب کے جو وارث بنے یہ تھے نالائک الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی جو وارث بنائے گئے تھے یہ ہُ کی ضمیر ادھر الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے فرمایا کہ جنہیں وہ کتاب کے وارث بنے بعد میں انہوں نے اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے خدا کی کتاب کو استعمال کرنا شروع کیا اسی لیے دوسری جگہ آیا قرآن میں اللہ نے فرمایا فخلف امباد خلفن اور اللہ کے اچھے بندوں کے بعد ان کی جگہ نالائق لوگ آئے اور انہوں نے خدا کی کتاب کو ضائع کیا تو اللہ نے کہا اگا اسلح سب سے پہلی غلط حرکت انہوں نے یہ کی کہ نماز پڑھنا چھوڑ دی اس لیے جتنے سجادہ نشین اپنے اپنے مشائف کی درگاہوں پہ ہوتے ہیں ان میں کی زندگیاں دیکھو اور یہ نماز نہیں پڑھتے اللہ نے فرمایا کہ فخل فمباد خلفن اور ہمارے اچھے بندوں کے بعد جو ان کی جگہوں پر آتے ہیں پہلا کام یہ وہ کرتے ہیں کہ اضاء الصلاح نماز نہیں پڑھتے دوسرا کام و تباء مزوں میں پڑ جاتے ہیں جس چیز میں مزہ ہے وہ کام کرنا جس چیز میں اللہ کی اطاعت ہو اپنی جان کھپتی ہو نیند کی قربانی دینی پڑے پیسے کی قربانی دینی پڑے خدا کی عبادت کرنی پڑے اس پہ نہیں آتے جو مزے کی چیزیں ہیں اس میں چلے جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اختلاف انہوں نے کیا جو غلط لوگ تھے ایک اور پھر دوسری بات کہ کی کب کیا وہ تو تاریخ ہے وہ تو نہیں پتا یعنی اس علیہ السلام کے بعد یا ان, کے ان،, ان سے کچھ پہلے یہ تیسری بات یہ کہ کیسے کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ممباد اتم البناد جبکہ ان کے پاس واضح دلائل خدا کی توحید کے تھے اس کے بعد اختلاف ہوا ہے بغ جم اور زد میں آ گئے اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر اختلاف کیا ہے اور کیوں کیا ہے بغ جم حسد کی وجہ سے زد کی وجہ سے تو تینوں سوالوں کا جواب ہو گیا کہ اختلاف کس نے کیا انہوں نے کیا جنہیں کتاب کا وارث بنایا گیا برے لوگ کیسے کر لیا انہوں نے اختلاف جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ ان کے پاس واضح دلائل خدا نے دے دیے تھے اور کیوں کیا بخم بین ہوں حسد بو کی وجہ سے فہد اللہ سو اللہ نے ہدایت دی اللہ زینا آمنوں جو لوگ ایمان والے تھے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ہی ایمان والے تھے جن کے پاس کتاب تھی تو اللہ نے انہیں ہدایت دی اس کا کیا مانے تو مراد یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس زمانے میں ہدایت کے طالب تھے وہ اس وقت چاہے کافی نہیں ہوں مشرق ہی ہوں چاہے کتنے بھی گمراہ ہوں لیکن ہدایت کی طلب تھی نا ان کے دل میں اللہ نے انہیں ہدایت دے دی اصول اور پتے کی بات بتائیں آدمی کو ملتا ہے اس کی طلب پہ بس اتنی سی بات جتنی جس کی طلب اللہ کی طرف سے اتنا ہی دیا جاتا ہے جتنی طلب ہوگی کہ خدا کی کتاب مجھے سمجھ میں آئے اللہ اتنا ہی علم دے دے گا جتنی طلب ہوگی کہ اللہ تعالی مجھے دولت دے دے خدا جلد یا بدیر اتنی ہی دے دیتا ہے جتنی طلب انسان میں ہوگی کہ خدا کو خوش رکھوں اتنا ہی راضی ہو جائے گا جتنے قدم انسان جس راہ میں بڑھائے گا اللہ اسی راستے سے اس سے ملنے آئے گا اتنا ہی بڑھ کے آئے گا اس لیے جن میں طلب تھی اللہ نے انہیں ہدایت بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب بھی دی اور اللہ نے فرمایا کہ فہد اللہ الزین آمن المختلفی من الحق کے بے عزنے اللہ نے سچائی کے ساتھ ہدایت دی اور اللہ نے اپنے حکم سے اپنی توفیق سے انہیں ہدایت واللہ یہدی اور اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں مینگ شاہ جس کو چاہتے ہیں الاسرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی راہ دکھا دیتا ہے سیدھا راستہ اللہ اسے دے دیتا ہے لیکن انسان کی طلب شرط ہے اپنی طلب سب کچھ لے کے آتی بہت مرتبہ اساتذہ بڑے بڑے اللہ کے اچھے بندے کچھ نہیں جانتے جو سامنے آ کے بیٹھتا ہے نا اس کی طلب اس کا مقدر اس کا حصہ کھینچ کے خدا سے لے آتی بنیادی طور پہ ماں میں دودھ اس وقت آتا ہے جب بچہ روتا ہے اس بچے کا رزق ہے اللہ نے ماں میں لکھا ہے نا اللہ اس وقت دے دیتا ہے جب بچہ ہوتا ہے اور جب وہ روتا ہے تو بچہ اپنا رزق خود کھینچ کے لے آتا ہے اسی طرح جو آدمی طلب اس کی سچی ہوتی ہے نا تو اللہ کے اچھے بندے ان کے اپنے اندر کبھی کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اللہ کھینچ کے دے دیتے اس لیے کبھی بھی کبھی بھی آپ کو پڑھانے کا موقع مل جائے فرض کر لو اور کبھی کوئی آپ سے مسئلہ پوچھے تو اس غرے میں نہ رہیے گا اور نہ اس غرے میں رہنا چاہیے کہ مجھے کچھ ہے ہمیشہ یہ یقین رہنا چاہیے کہ جو پڑھنے آتے ہیں نا جو ہمارے سامنے آتے ہیں یہ ان کے مقدر کی چیز ہے ان کی طلب ہے اللہ ان کی وجہ سے مجھ پہ بھی مہربانی کر رہا ہے وغد نہ آتا جاتا کچھ نہیں نلکا وہ گرمی میں جل جاتا ہے اور اگر اسے زبان مل جائے تو اور ہاتھ پاؤں مل جائیں تو ہاتھ جوڑ کے کہے کہہ مجھے کھولو میں تو خود گرمی میں جل رہا ہوں جو کھولتا ہے نا اس نلکے کو اس کا احسان ہے پھر پانی آتا ہے بالکل اسی طرح ایسے ہی جو لوگ مانگنے بھی آتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں یہ بھیک مانگنے آگیا ہے وہ اس کا حصہ اللہ بھیج دیتا ہے اور وہ آتا ہے اس آدمی کے تھرو کہ اس کے پیسے نہیں تھے ذاتی یہ تو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ تمہیں آج دے رہے ہیں چند دن بعد وہ آدمی آئے گا تم سے لینے آدمی تنگ ہوتا ہے کہ میں کیوں دوں اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ پیسے تو اسی کے لیے خدا نے بھیجے ہیں میرے لیے تھوڑے ہی بھیجیں صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی میں تھے اور حضرت کا بڑا نام تھا تبلیغ کی وجہ سے بہت ہندوستان میں مشہور ہو گیا تو حضرت کے ایک عزیز ملنے آئے انہوں نے سوچا اتنے بڑے پیر ہیں حضرت کا اتنا نام ہے تو ظاہر ہے پیسے ویسے کھانا بھی بہت اچھا ہوگا رمضان میں آ گئے عصر کے بعد جب بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت یہاں تو افطاری کا کوئی تذکرہ ہی نہیں اور پڑھے جا رہے ہیں تلاوت کیے جا رہے ہیں ذکر کیے جا رہے ہیں آخر جب چند منٹ رہ گئے تو حضرت فرمایا بھی افطاری کا ہو گیا ان کا جی حضرت تو وہ لے آئے دو چار کھجورے رکھ دی پانی رکھ دیا وہ جو عزیز سے حضرت فرمایا آئیے افطار کیجئے افطار کے بعد حضرت نے جو نفل پڑھنا شروع کیے مغرب کے بعد تو وہ ڈیڑھ پارا پڑھنا تھا انہوں نے تو لمبے نفل ہو گئے یہ بڑے پریشان ہوئے کھانا جو بھی تھا دال وال کھا لی اور حضرت نے اب عشاء کی نواز شروع کر دی تراوی ہو گئی تو اگلے دن بڑا غصہ آیا ان کا حضرت اجازت چاہتا ہوں تو نے فرمایا نہیں آج آپ ٹھہریے تو نے ٹہرا عصر کی نماز پڑھ کے کوئی حضرت کے مرید تھے ایک دیگ لے کے آئے اور کا حضرت بریانی بہت بڑھیا پکوائی ہے تو حضرت کے عزیز جو تھے انہیں نہیں پتا چلا انہیں اندازہ ہوا کہ آج پھر افطار میں وہی سب کچھ کل والا پیش ہوگا تو انہیں کہا حضرت جاتا ہوں اسے فرمایا نہیں اج بھی نہیں جانا اور نماز مغرب کی ہوئی بریانی منگا کے سامنے رکھی ان کہا حضرت آپ بھی کھائیے فرمایا یہ آپ لیے ہے میں نے تو وہی نفل پڑنے کیوں ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کا رزق بھیج دیتا ہے انسان سمجھتا ہے یہ میرے لیے کہ تمہارے لیے کہاں سے یہ تو کسی اور کا حصہ تمہیں دے دیا وہاں پہنچاؤ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہدایت دی یعنی ان کی طلب تھی واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے میں یہ شاہ رات مستقم جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف